پھر تو یہی ہے نا کہ ٹکر مارے گا ہے خود مر جائے گا یا دیوار توڑ کے نکل جائے گا تو اب جناب حضرت شیص علیہ السلام نے جہاد کیا اللہ کی مہربانی سے جہاد میں تو وہ غالب آ گئے جہاد میں تو انہوں نے ساری شرا شر کی قوتیں جو تھیں ان کو ختم کر دیا لیکن خدا کی قدرت ہے کہ شیص علیہ السلام پہ بھی بہت آ گئی اب موت تو سب پہ آئی شی صلی السلام کے بعد کون آئے حضرت علیہ سرحد یہ سب کے سب اولاد آدم علیہ السلام لیکن ادری علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے زمان درمیان میں جو ہے اشراطا قرون دس کرن اور ایک کرن ہوتا ہے میات ان یعنی ایک ہزار سال کا فاصلہ حضرت ادری علیہ السلام کے تقریباً کچھ دسویں سے بھی زیادہ دور جا کے آدم علیہ السلام باپ بنتے اور حضرت ادری علیہ السلام جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی اور قرآن نے ان میں زیادہ تفصیل تو بیان نہیں فرمائی لیکن ذکر کیا ہے کہ بل قرف کتابی دریس ان کا نا صدی کنیا ہو مکان اللہ نے فرمایا کہ یاد کرے میرے مدنی محمد مصباح حضرت ادریس کے بارے میں کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ سچ بولنے والا صدق والا نبی تھا اور ہم نے اس کا مقام بلند کیا مکان اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی آسمانوں پہ اٹھایا اور چوتھے آسمان میں ان کا مقام تھا اس لیے لہ ل جب میرے بدری پاک گئے انہول اب ادری سب سبا چوتھے آسمان پہ ملاقات اور ایک ان کا بھی بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ ان کی جب موت کا زمانہ قریب آیا تو فرشتوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے ایک فرشتے سے کہا انہوں نے کہ مہربانی کرو ملک الموت سے کہو یار میری موت کو میں تھوڑا بہت پیچھے نہیں کر سکتا انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ملک الموت کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے اللہ باغ نے ان کو پاور دیے ہیں پیچھے کرنے کے آگے کرنے کے یہ پتہ نہیں ہے لیکن بات میں کر سکتا ہوں اور اسی اصنا میں اللہ باغ ماں فرمائے ان قبائل میں جو لوگ تھے کابل کے قبیلے والے یا اور جو اشرار الخلق تھے ان میں ابلیس نے ایک نئی چال چلی ایک تو ان کو عورتوں سے گمراہ کیا گانے سے دوسرا گمراہ کیا عورتوں کی اریاانی سے کہ تبرج جل کہ وہ نیم اریا قسم کے لباس پہن کے اس عید میں آتی اور نیو ایئر مناتی اور اس کے بعد وہ گناہوں میں اور اس فس فجور میں شریک ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان کے دماغوں میں یہ ڈالا پولیس نے کہ یہ رجال الصالحین جو ہیں یہ سب سے اول اول جو عبادت السنام کان سے شروع ہو رہی ہے اسی دور اسی دور سے اس نے دماغوں میں ڈال دیا کہ بھئی دیکھو یہ اللہ والے ہیں اولیاء اللہ ہیں عباد اللہ ہیں اللہ کے مقربین ہیں اور یہ لوگ جب مر جائیں گے تم تو ختم ہو ایسا کرو کم از کم ان کے لیے کوئی نہ کوئی نشان تو بنا دو نا یہ جہاں بیٹھ کے یہاں جب ایک پتھر لگا دو کہ بھئی اس جگہ فلاں بزرگ کا ڈے رہا تھا یہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے تم بھی جب یہاں سے گزرو گے یہاں بیٹھ جایا کرو عبادت کر لیا کرو اللہ کا نام لے لیا کرو اللہ کا ذکر کر دیا کرو تو اس نے یہ امتدا بھی شروع کر دی تھی اور یہ بھی وہی دو حضرت ابنی علیہ السلام کا حضرت ابنی علیہ السلام نے فرشتے سے کہا اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ میرے پروں میں میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اوپر اور جا کے ملک الموت سے بات کر تو یہ فرشتہ ان کو لے کے جب چوتھے آسمان پہ آیا تو ملک الموت چوتھی آسمان پہ موجود تھے اور اس فرشتے نے کہا ملک الموت سے کہ بھائی میں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کے یہ کیا ہے حضرت ادریس علیہ السلام صدیق ہے نبی ہے اور اللہ نے بڑا عطا فرمایا ہے اس کی موت کچھ آگے پیچھے ہو سکتی تو ملک الموت نے پوچھا اچھا پہلے یہ بتاؤ ادنیس ہے کہاں انہوں نے کہا ادریس علیہ السلام کو میں لے آیا ہوں انہیں پتا ہے کمال مالک الموت تو پھر اس نے ہنسے کیوں اس نے کہا کمال کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ عیسا ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنی ہے چوتھے آسمان پہ اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو زمین پہ رہتے ہیں جو آسمان پہ کیسے آئے کہ میں روح قبض کروں گا مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اسی لیے آئے ہیں لے جاؤ میں روح قبض کروں کہ آگے بھی شدت نہیں ہو سکتا یہ تو وقت مقرر ہے اور خدا کی شان دیکھو کہ اللہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ برفانا مکان علی اتنا بلند مقام پہ ہم لے گئے کہ ان کی روح قبض جو ہے وہ بھی آسمان میں اور باد علما یہ بھی کہتے ہیں کہ ادری صلی اللہ علیہ السلام بھی زندہ ہیں جیسے کہ عیسا علیہ السلام زندہ عیسا علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ قرب قیامت میں اتریں گے انہینار شرکی ابشک و انہسر السلیم و یقال و یمل لیکن اصل صحیح روایت یہ ہے کہ ادری زندہ نہیں علیہ السلام زندہ ہے لیکن ادری علیہ السلام زندہ نہیں ہے تو اب ادری علیہ السلام کے دور میں ہی عبادت اوسان شروع ہوئی اور ادری علیہ السلام کے دور کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ابل رسول اب البی جن کو بھیجا وہ کون ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں جن کے لیے ہم نے یہ آیت تلاوت کی تھی کہ فرق ارسل نظیر اللہ تبارک و تعالیٰ تو منظور ہے تو زندگی باقی تو بات باقی, باقی مما علینا البلام آخر داوانا الحمد للہ ہر برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخھی کہ قص الانبیاء علیہ مصطلاۃ وسلام کے دروس میں ہم شرکت کر سکیں اور اسی ضمن میں اللہ کا قرآن اور احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو سکیں دو دروس میرے سفر کی وجہ سے منقطع ہو گئے الحمدللہ للہ آج پھر ہم اسی سلسلے سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور آدم علیہ السلام کی وفات پر ملائے کا تشریف لائے اللہ کے فرشتوں نے اصول دیا اللہ کے فرشتوں نے کپل پہنایا اللہ کے فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی اور انہوں نے ان کی تدی اور حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد تقریباً ایک سال کے بعد بی ہوا بی بھی فوت ہو گئی اور سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کے سلسلے میں حضرت شیس علیہ السلام تشریف کا شیس جو ہے اس کا نام ہے اس کا بانہ ہے ہیبت اللہ ان پہ اللہ تبارک و تعالی نے پچاس صحیفے بھیجے اور جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قابیل نے قتل کے بعد اپنی بیوی کو لے کے وہ فرار ہو گیا اور اس نے جا کر اپنا ایک علاقہ منتخب کیا وہیں آباد ہوا اس کی پھر وہی ضروریت اور وہی جماعت بڑھتی چلی گئی اور خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ جتنے لوگ قابیل کے قبیلے سے بنے اور پیدا ہوئے ان میں سہول وہ سہول کا علاقہ کہلاتا سہول کا معنی ہے یعنی وادیاں سہول کا مانا, مانا جیسے ایک پہاڑ ہو تو کچھ لوگ جو تھے جو قابیل کے ساتھ تھے وہ جبال پر تھے اور جو قابیل کا قبیلہ تھا وہ سہول میں تھا اور اللہ کی قدرت یہ ہے اتفاق کی بات یہ ہے کہ سہول میں جتنی عورتیں تھیں وہ بڑی خوبصورت تھی اور جو جبال میں عورتیں تھیں وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی لیکن ان کے مرد بڑے خوبصورت تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تو ابلیس سلعین کو موقع ملا اس نے کہا کہ میں کوئی فتنہ پیدا کروں تو ابلیس علیم جو ہے وہ ایک غلام کی شکل میں ایک لڑکے کی شکل میں آیا اور اس سہول کے علاقے میں جو کابیل کا قبیلہ تھا اسی علاقے میں آ کے اس بھی ڈیرا لگا لیا اور آہستہ آہستہ اس نے گانا شروع اب آپ کو علم ہے کہ ابلیس کے پاس تو اللہ نے اس کو قوا دیے ہیں اس تدراجی طور پر اپنے بندوں کے امتحان کے لیے وہ جیسا چاہے گانا گا لے جیسا چاہے شکل بدل لے تو اس گانے کا اثر یہ ہوا کہ وہ عورتیں کٹھی ہوتی وہ علاقے کے لوگ کٹھے ہوتے اور اس گانے سے اور اس کی آواز سے لطف اندوز ہو اسی لیے یہ جتنا یعنی گانا ہے آلات موسیقی ہیں مزامیر ہیں ان کو مزامیر شیطان کہا تھا اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا خطرناک ذریعہ تو اب اس کے گانے کا شہرت ہونی شروع ہو گئی اور اس میں عورتیں کٹی ہوتی پھر انہوں نے مہینے میں ایک دن ایک رات ایک عید بنانی شروع کر دی اس عید کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میلے میں جب عورتیں کٹھی ہوتی جب وہ گاتا تو وہ بھی اس کے ساتھ گانے میں شریک ہو جاتی تو اب اس کا کام چل نکلا بات تو ابتدا کی ہوتی ہے نا جی اچھائی ہو یا برائی ہو پر چل نکل آپ اچھے کام کی بنیاد رکھیں گے اللہ کرے گا وہ بھی چل نکل. جو لوگ برائی کی ابتدا کرتے ہیں چل تو وہ بھی نکلتی تو اب اس کے بعد ہی نے یہ کیا کہ وہ جبال کے لوگوں سے جا کے ملا اور ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے تم پہاڑوں پہ زندگی گزار رہے ہو خشک زندگی ہے نہ تمہاری زندگی میں کوئی راحت ہے نہ سکون ہے نہ آرام ہے یہ کیا ہے کچھ سیر ویر کے لیے نکلا کرو ذرا آدمی موسم کے لیے باہر جاتا ہے تفریح کرتا ہے انجوائے کرتا ہے یہ کیا ہے کہ ابھی ایک بند ہو کہ بس اپنے گھر میں بند مچھلی میں گڑھے کی طرح مچھلی بند, بند, بند کے رہ جائے تو اب لوگوں نے ادھر آنا شروع کیا اب چونکہ مرد خوبصورت تھے ادھر کی عورتیں خوبصورت تھیں جب ان میں آنا جانا شروع ہوا اور زیادہ تر وہ اسی رات جمع ہوتے جب وہ گانا گاتے تو اس کا انجام یہ نکلا کہ ضلع کا دروازہ کھل گیا اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ہیں انسان کو تباہ کرنے والی ان اولاد کم, و کم جو قرآن وی کہ تو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دولت ہے یا اور اس کے ساتھ سب سے بڑا اس فتنے کو انگیخت کرنے والی چیز جو ہے وہ موسیقی ہے وہ گانا کسی بھی ایک حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے اور آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جس سفر کی قیادت اللہ کا نبی فرمائے سفر کرنے والے کون ہوں گے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجوائی اور جو خواتین ساتھی وہ کون ہوں گی ادواج متحرات یا صحابیات تو ایک صحابی نے حراب کا سفر ہوتا ہے تو اونٹوں کو چلانے کے لیے کچھ عرب کا رواج تھا کہ گنگناتے تھے بجد پڑھتے تھے گنگناتے تھے کہ اس گنگنانے کی آواز میں اونٹ جو ہیں قدرتی طور پہ وہ بھی تیز چلتے ہیں تو جب اس نے رج پڑنی شروع کی اور اونٹ تیز چلنے شروع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی تو آپ نے فرمایا رفکن بل کہ کیا کر رہے ہو اتنی زور سے اور اتنی خوش آبادی کے ساتھ گا رہے ہو تمہیں پتہ نہیں کہ شیشے سفر کر رہے ہیں یعنی عورتیں جو ہیں کہ دل جو ہے شیشوں ہی کی ماننے میں جیسے شیشے کو ٹھوکر لگنے میں پتہ نہیں لگتا معمولی سی چوٹ لگنے سے اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے شیشے جو ہے چوٹ نہ بھی لگے گرمی سے ٹوٹ جاتے ہیں ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں تو علم موسیقی یا گانا یا موسیقی یا آواز ایک ایسا جادو ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے یہ نو جو بلّا اثر پڑتا ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے شر بڑھ گئی دن کا دروازہ کھل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شی علیہ السلام کے بعد حضرت ادری صلی اللہ علیہ السلام حضرت ادری صلی اللہ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقبول لمبیا میں ہیں اتنے مقبول صالحین میں ہیں کہ بعد روایات میں آتا ہے کہ جتنا سارے دن اللہ کی مخلوق صالحہ کرے اس کا ثواب ہوتا ہے اتنا ادری علیہ السلام کا ثواب ہوتا تھا ایک دن اور حضرت ادری علیہ اسلام بڑے شان والے پیغمبر ہے جن کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے اور جس کے بارے میں حدیث میں میں بھی وضاحت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر حضرت ادری علیہ السلام سے ملاقات حضرت ادنی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلا جہاد جو ہے اہل شر کے خلاف وہ حضرت ادری علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ادری علیہ السلام نے جہاد کیا اور جتنے وہ کبیلا شر تھا غلط لوگ تھے ان کو مارا اور ان کو بالکل سیدھا اور خدا کی شان یہ ہے کہ جس دور میں یہ شر بڑھ گیا تھا اسی دور میں اچھے لوگ بھی تھے یہ تو نہیں ہوتا کہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی ہو جائے خیر اور شر جو ہے ہمیشہ مل کے بلکہ علماء نے اسلاف نے یہ لکھا ہے کہ خیر محض جو ہے یعنی ایسی خیر جس میں شر کا کوئی ذرہ بھی نہ ہو شائبہ بھی نہ ہو وہ تو صرف جنت میں ہوگی آخرت کہ وہاں خیر ہی خیر ہوگی اور ذرہ کروڑواں حصہ بھی وہاں کوئی برائی کا اور شر کا اور نقصان کا ہو ہی نہیں سکتا وہاں تو راحت ہی رہتا ہے آرام ہی آرام اور شر محض یعنی شر خالص جس میں خیر کا ذرہ نہ ہو وہ جہنم کہ جو جہنم میں گیا اس میں کیا خیر اور دنیا جو ہے یہ شر اور خیر دونوں کی آویدش کا نام اس میں خیر بھی ہوگی شر اس میں اچھائی بھی ہوگی برائی اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے برے لوگ تو اسی زمانہ ادنی علیہ السلام سے یہ بات شروع ہو گئی کہ جو جو صالحین لوگ تھے بڑے اچھے لوگ تھے علماء تھے مشائر تھے عباد تھے زہاد تھے عباد اللہ صالحین تھے اولیاء اللہ تھے لازمی بات ہے کہ وہ فوت بھی ہوتے تو جب وہ فوت ہونے لگے تو اب ابلیس کو موقع ملا تو اس نے لوگوں میں انسان بن کے یہ بات چھوڑنی شروع کر دی کہ بھائی دیکھو یہ اللہ والے تو فوت ہو گئے جا رہے ہیں تو اب ہمیں ان کے بعد کیا ملے گا ہمارے لیے بہت بڑا اندھیرا ہو جائے گا کہ الحل اللہ جو ہیں یہ اللہ والے لوگ یا روز تو علی پیدا نہیں ہوتے روز تو اللہ والے پیدا نہیں ہوتے وہ تو ہزاروں سال نرگ سپمی بے نوری پہ روتی ہے وہ تو ہزاروں سال سینکڑوں سال صدیوں میں آگے کوئی ایک آدمی پیدا ہوتا ہے جو صحیح معنی میں کام ہے اس نے دماغ میں یہ ڈالا کہ بھی ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ ان بزرگوں کے ہم صورتیں بنا لیں تصویر بنا لیں ان کی ایک تمثال بنا لیں تشبیہ بنا لیں جیسے آپ نے دیکھا ہے نا آج کل بڑے بڑے دنیا میں بڑے بڑے ملکوں میں رواج ہے کہ لوگ ممیاں بنا لیتے ہیں سٹچو بنا لیتے ہیں اور بالکل دور سے آپ دیکھیں تو بالکل آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بالکل بے آئیں ہی وہی آدمی کھڑا ہے یعنی کبھی تو حقیقت یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آدمی کو شک ہو جاتا ہے کہ باقی میں ایک حقیقی آدمی کے ساتھ کھڑا بڑے بڑے دنیا میں جیسے بادام تصاو ہے ایسے جائے بات ہیں وہاں لوگ جا کے بڑے بڑے پرانے لوگوں کے لیڈروں کے ان لوگوں کے جو سٹیچو کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھچواتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک دماغ میں ڈالا کہ بھی ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم ان کی کچھ صورتیں بنا لیں اور کم از کم اتنی تو ہوگا نا کہ ان کو دیکھ کے ہم یاد کیا تھا انہوں نے کہا بھی بات تو بہت اچھی ہے لیکن ہمارے پاس تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسا مسورت نہیں جو تصویر بنا سکے اور ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے فنکار جو اپنے مجسمہ تراش جو مجسمہ سازی کر سکے اس نے کہا ایسی بات نہیں میں کر دوں گا تو اس نے ان کی تصاویر بنا کر جہاں جہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے جو ان کے منا کے وہ وہاں لگانے شروع کرتی ہے لیکن عبادت نہیں شروع ہوئی صرف یہ ہے کہ ان جگہوں پر ان کی تصاویر کو کھڑا کر دیا گیا کیونکہ کام تو ایسے شروع ہوتا ہے نا جی ابتدا کسی طرح جو, جو وقت گزرتا رہا لوگ جاتے یاد کرتے ماشاءاللہ دیکھو جی ودن سوان یا اوسا نصرہ یہ دیکھو یار ان بزرگوں کا مقام ہے یہاں لوٹتے تھے اب شکل بھی دیکھ لیتے ہیں چلو کچھ تسلی ہو جائے اسی دوران میں سیدنا سید علیہ السلام کی وفات کے دن بھی قریب آ تو ملک الموت سے انہوں نے عرض کیا فرمایا کہ کیا میری موت کا کچھ وقت جو ہے اللہ چاہے تو موخر فرما سکتے ہیں اور ملک الموت سے کہو کہ بھئی کچھ اس میں تاخیر کرتے انہوں نے کہا بھی یہ مسئلہ میں تو نہیں جانتا ہر کسی کے ذمہ ایک کام ہے ببا منا ادا لہو مکان معلوم ہم سب کا اپنا اپنا ایک وظیفہ ہے اس وظیفے کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہیں جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں قصہ آدم میں کہ ملائکہ نے یہی بات کہی تھی کہ سبحان کا لائن من نہ اتنا ماننا بس جو آپ نے ہمیں سیکھا تو جس کو جو سکھایا گیا ہے وہ وہی جانتا البتہ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ ملک الموت سے میں آپ کی بات کہہ دوں گا باقی یہ بات ملک الموت بتلائیں گے کہ کسی کے اجل میں تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں آسمانوں میں تو اس نے اپنے پرو میں اس کو بٹھایا ریس السلام کو اور فریتا لے کے چل پڑا اور چوتھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات ملک الموت سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی ادری ص علیہ السلام کے لیے میں نے آپ سے عرض کرنا ہے کہ کیا ان کی زندگی کے کچھ دن لمبے ہو سکتے ہیں بہت مؤخر ہو سکتی ہے اس نے کہا پہلے تم یہ بتاؤ کہ ادنی صلی اللہ علیہ السلام ہیں کہا؟ کہا کو میں لے کے آیا ہوں تو پذہ کہا ملک الموت ہنس پڑے انہوں نے کہا اچھا ماشاءاللہ میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم نے اس کی روح جو ہے چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ چوتھے آسمان پہ ادنی صلاح السلام کا کیا کام شاید میں ان کو لے آؤں گا پھر یہاں روح قبض کروں گا لیکن اچھا ہوا کہ تم لے آئے میں نے تمہیں روح قبض کرنی ہے اور اجر اللہ اللہ اخر اللہ نے جو وقت مقرر کیا اس میں تاخیر نہیں ہو تو بعض علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ موت کی بات تو نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جیسے عیساء علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ بٹھایا ہے اسی طرح اتنی صلی السلام کو بھی اللہ نے آسمانوں پہ بٹھایا ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ وزگل فل کتاب ان کا سدی کنیا اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا اور ادنی علیہ السلام ان پیغمبروں میں ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے ورنہ پیغمبر تو دیکھے نا لاکھوں پیغمبر ہے سب کا نام تو پچیس ہزار پیغمبروں کا نام لیا ہے لیکن ادنی علیہ اسلام بھی ان انبیاء علیہ السلام میں ہیں کہ جن کا اللہ نے قرآن میں باقاعدہ نام اب ادنی علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر سب سے عظیم دور جو ہے وہ ہے سیدنا نوح نو اور سیدنا نوح علیہ السلام جو ہیں یہ اول رسول الارض یعنی یہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ دبارک و تعالیٰ نے زمین والوں کے بعد رسول بنا کے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر چاہے علیہ اسلام کا دور آیا اتنی علیہ السلام کا دور آیا شر تو بڑھ گیا لوگ گناہوں میں تو مبتلا ہوئے لیکن غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوئی سب سب دین پر تھے اسلام پہ تھے اللہ کی توی وہاں سے پھر یہ شرک شروع ہوا اور جو جو ایک نسل گزرتی گئی تو ابنی سن کے دماغوں میں بات ڈالتا گیا کہ یہ جو بت بنے ہوئے ہیں یہ جو تصویریں بنی ہوئی ہے یہ اللہ کے بڑے محبوب بزرگ تھے اور تمہارے آبا و اجداد اپنے دکھوں میں مصیبتوں میں ان کو آگے درخواست کرتے تھے بارش نہیں ہوتی ان کو کہتے مصیبت ہوتی ان کو کہتے تو سارا نظام ان سے چلتا تھا تم بھی ان سے مانگو تو انہوں نے ان سے مانگنا شروع کر تو اب اللہ نے پہلا پہلا نبی اور رسول نوح علیہ السلام جو ہیں یاد رکھیں یہ بولتے آدم میں ہیں اور بین و بین آدم اشرت قرون اشرت کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں دست اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کل کرن میں اتو سنا کہ ہر قرن جو ہے ایک سو سال جو ہے وہ صدی کہلاتی اگر اسی حساب کو مد نظر رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال کا فاصلہ ہو اور بعد اور ہمارے فرمایا کہ نہیں کرن سے مراد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سو سال بلکہ کرن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نسل ختم ہو جائے ایک جیل ختم ہو جائے اور دوسری نسل شروع ہو جائے مسن ہمارے آبا کا جو ہمارے باپ دادے کا دور تھا وہ ختم ہو گیا اب ہمارا آ اب ہم سارے اس دور کے جتنے لوگ ہیں مثلا ختم ہوں گے تو دور ہماری اولادوں کا دور ہوگا تو اوکے تھنک اس کو بھی کرن کہا جاتا ہے کہ جیسے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم نے کرنی فرمایا کہ سب سے بہتر دور جو ہے وہ میرا کرن ہے جس میں میں خود موجود ہوں اور اس کے بعد میرے صحابہ صحابہ کے بعد اللہ علیہم اجمعین اور اسی طرح اللہ تبارک قرآن میں بھی کئی مقام کئی مقامات میں فرمایا وقم اہل اپنا اسی طرح آتا ہے قرون تو اس لیے واضح روا کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہزار سال مراد ہو بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس سے کب بھی تو نو علیہ السلام جو ہیں یہ بڑے شان والے پیغمبر کہ جن کو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ان کان نا بن شکورا نو علیہ السلام وہ میرا بندہ ہے شکر گزار کہ ہر وقت میری نعمتوں پہ شکر کرتا اسی طرح قرآن دوسرے مقام پہ سلام علی نوح اللہ نوح پہ سلام یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی کہ اللہ خود جس بندے پہ سلام فرمائے اور وہ سلام صرف یہ نہیں بلکہ عالمین تمام زمان میں تو یہ بہت بڑا شان ہے حضرت سیدنا نو علیہ اور اسی طرح یعنی اندازہ فرمائیں کہ نبوت و رسالت کی در جو بنیاد ہے وہ لو بنے وہیں سے یہ ابتدا ہوئی اور انتہا ہوئی سیدنا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ اور نو علیہ السلام جو ہیں اللہ باغ نے ان کو بڑی عمر طویل ادا اکثر روایات کے مطابق جبہور کا اس پہ اتفاق ہے کہ تقریباً آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ ایک ہزار پچاس سال کیونکہ پچاس سال کے بعد آپ کو نبوت ملی اور ساڑھے نو سو سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی اور ساڑھے نو سو سال کے بعد طوفان آیا اور طوفان سے نکلنے کے بعد بھی آپ پچاس سال زندہ رہے اس لیے اور ابا نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً ایک ہزار پچاس سال تھی البتہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ الفسنۃ فلبی صفیم الفسنۃ اللہ فمسی نوا کہ آپ اپنی قوم میں آپ اپنی اس برادری میں رہے ہزار کم پچاس سال تو کہتے ہیں یہ دعوتیں بے سک دعوتیں مدت تبلیغ ہے جس میں آپ نے دعوت پیش کی ورنہ عمر مبارک جو ہے آپ کی وہ ایک ہزار پچاس اور اسی طرح رو علیہ السلام جو ہے ماشاء اللہ یعنی نو علیہ السلام ہمیں کیا روز ہے صرف عید الفطر اور عید الفا یہ جو دو عیدوں کے دن ہیں اس میں روزہ رکھنا چلا نرام ہے تو سیدنا انو علیہ السلام تو صرف ہی آنے ان دو عید کے موقع پر تو روزہ نہیں رکھتے تھے ورنہ ہمیشہ جو ہے انو علیہ السلام روزے اتنا بڑا عابد اتنا بڑا ظاہر کہ ہر وقت ساہم ادھر اچھا داؤود علیہ السلام جو ہیں وہ بھی ساہم ادھر تھے لیکن کان یسوم و یومن و یوتر و یومن ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی الدار تھے لیکن ان کے سائم الدار ہونے کا یہ طریقہ تھا کہ کان یا تم وہ سلاستا کلچار کہ ہر مہینے میں وہ تین دن ہوتا وہ بھی سائمدار سائم الدار کا معنی ہوتا ہے کہ کی کیونکہ سائن الدار کا اطلاق ہوتا ہے یا تو حقیقت یا مجاتن اب جیسے کہ میرے آقا نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا وہ سام ستن من شبال اور اس کے بعد اس نے چھے روزے وال کے بھی رکھ لیے گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھا اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اس نے ایک مہینہ رمضان کا اور چھ دن بعد کے چھتیس دن ہو گئے اور منجا ابل حسن اشر و تین سو ساٹھ کے ساتھ جب دس کو چھتیس سے ہم ضرور دیں گے تو تین سو ساٹھ بن جائیں گے تو گویا اس کے روزے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ہر مہینے میں تین روزے رکھے لیالی البیج کے لیالی البیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تیرہ کی رات چودہ کی رات اور پندرہ کی رات یعنی ان تیرہ چودہ پندرہ کو اگر وہ روزے رکھے تو وہ بھی شاہ ودھار کہلائے گا کیونکہ جب اس نے مہینے میں تین روزے رکھے اور ہر روزے کا ثواب دس گنا ملا تو گویا تیس ہو گئے تو لہذا گویا وہ بھی سہ تھا تو یہ اللہ مبارک و تعلیٰ کی نعمتیں ہیں لیکن رو علیہ السلام حقیقی شاہ مدار تھے کہ آپ نے ساری زندگی روزہ رکھا اللہ یوم یعنی یوم عید و یوم عید الفطر و عید الطحا پہ روزہ نہیں رکھا اور ہم چونکہ ملتی ابراہیمی پہ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی زیادہ محبوب تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بس تین روزے مہینے میں رکھ لیا کرو اور آپ نے فرمایا کہ یوم الخمید اور یوم الطنے یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھ لو یہ بھی سن حضور نے فرمایا چھ شال کے روزے بھی رکھ لو یہ بھی سن یوم عشورا کے روزے رکھ لو یہ بھی سن اس لیے حضور صلی اللہ اور آپ کے بعد صحابہ نے جب اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہم اس سے بھی زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر بہتر بات یہ ہے کہ احب اللہ سیا مداود اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر علیہ اسلام کا روزہ بڑا پسند ہے نکھان یسوم و یومن و یفتر یومن ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے تم بھی پھر اسی پہ چل اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ روزہ رکھنا جو ہے علماء و نے وہ کہانی اس کی لم لکھی ہے علت لکھی ہے کہ پھر جب آدمی عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عادت بن جاتی ہے پھر وہ عبادت نہیں رہتی پھر ایک آدمی کی عادت بن جاتی ہے کہ میں نے روز رہنا ہے بس روزے کے ساتھ رہنا بس عادت بن گئی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں عادت اور عبادت میں فرق ہونا چاہیے کہ ایک دن روزہ رکھیں ایک دن کھائیں تاکہ روزے والے دن اس کو کچھ بھوکھ لگے کوئی تکلیف ہو کوئی ستائے جب عادت ہو جائے گی تو کسی قسم کی تکلیف پھر بندے کو ہوتی نہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں تو نوح علیہ السلام جو ہے بڑے شان واقع اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نو علیہ السلام جو تھے وہ کان یعنی اللہ کے آگے فوت رونے والے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخساروں پہ آنسوں بہ بہ کے نشان پڑ جائے اللہ کے آگے خشیت اللہ تبارک و تعالی کے آگے تجرب اللہ تبارک و تعالی کے آگے حاضری اور اسی لیے بعض علماء نے یہ لکھا کہ نو ابن لامک ان کو ن کا نو ہو سے ملا کہ کسرت سے رونے والا کسرت سے غم کرنے والا تو نو علیہ السلام جو ہیں بڑے اللہ کے شان والے پیغمبر ہیں اور ابلوی وہ ابل انب اس اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر اور انہیں کے زمانے میں اب شرک جو تھا وہ پورا زوروں پہ چل اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ اس دور میں بھی یہ پانچ تھے قرآن نے جن کا ذکر کیا کہ کال ولاسو سو کسرا سب لوگ کہتے ہیں کہ بینو علیہ السلام کی باتوں میں نہ آؤ تم بالکل نہ چھوڑنا آپ نے ان پنجتن کو یہ جو تمہارے ہیں نا یہ ان کو نہیں چھوڑنا ہے تو اس دور میں کہ خدا کی قدرتی اللہ کی حکمت ہے نا مطلب چھ بھی ہو سکتے تھے سات بھی ہو سکتے تھے لیکن اس دور سے جب سے مت پرستی شروع ہوئی تو پنچن کا مسئلہ شروع ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے اور نوح علیہ السلام نے اب قوم کو دعوت جس کو اللہ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر مختلف صورتوں میں اللہ نے نو علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا صورت حد میں دیکھیں صورت العراف میں دیکھیں صورت المبیا میں دیکھیں صورت شہرا میں دیکھیں سورت, سورت صافات میں دیکھیں حتیٰ کے پوری ایک صورت مبارک کا نام بھی صورت نور رکھا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر اللہ تبارک و نے قرآن مقدس میں یہ صورت مبارک اتاری جو ہم نے ابتدا میں تلاوت کی تھی کہ انہا ارسلنا نوحاً الى قومہی ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر اللہ کا اداب دردناک تھا تو نول علیہ السلام جا کے دعوت شروع اور نوح علیہ السلام نے دعوت میں جتنا جد و جہد کی جتنا جہاد کیا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں یعنی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے جب لوگوں کو بلاتے تھے اس لیے نوح علیہ السلام نے قرآن مقدس میں بھی اللہ کے آگے فریاد کی کال اربی نی داؤ تو میرا اللہ میں نے اپنی قوم کو کوئی خاص وقت نہیں رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو سراہ ہو ذرا ہو ہر حال میں تیری دعوت ہر حال میں تیری توحید کا سبق پڑھایا ہے لیکن فلم ید دعی اللہ فرارا لیکن میرا مولا میری قوم بجائے اس کے کہ قرآن سن کے بجائے اس کے کہ میری دعوت تبریب سن کے میرے قریب آتی وہ مجھ سے اور دور پاتے بلکہ میرا اللہ ان کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ اندام جالو سیاحانی بہم و اصل بس تک بر اس میرا اللہ جب میں ان کو تیری دعوت دیتا ہوں جب میں ان کو توحید تو کے لیے تقریر پہ کھڑا ہوتا ہوں وہ ظالم کیا کرتی ہیں کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس دیتی ہیں کہ میری آواز بھی نہ آئے اور کبھی تو ایسا کرتے ہیں کہ کپڑا بھی اوپر ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں نظر بھی نہ پڑے نو یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابتدائے آفرین سے اللہ کی توحید بیان کرنے والوں کو کتنی مق کتنی مصیبتیں آتی ہیں یعنی آپ اندازہ کریں آپ خود ایک دن ذرا تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کسی سے بات کریں وہ منہ پھیر لیں آپ کسی سے بات کریں وہ دوسری طرف توجہ کر دیں آپ کسی سے بات کریں اور وہ کانوں میں انگلیاں دے کے کہ جی دوڑو میں تمہاری آواز سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں آپ کسی سے بات کرنا چاہیں اور کپڑا ہتھیارے پہ ڈالنے جاؤ یار میں تمہاری شکل نہیں دیکھنے کے لیے تیار ہوں تم مجھے تقریر کرنے کے لیے آئے ہو تو اندازہ کرو کہ اس وقت کیا بھی اس وقت اس پہ کیا گزرتی ہے اس انسان پہ اور جب دعوت دینے والا بھی اللہ کا پیغمبر ہو اللہ کا نبی ہو تو ان پہ کیا گزرتی ہے؟ حتیٰ کی علاوہ نے لکھا ہے سابقہ کتابوں کی روایات سے کہ وہ ظالم ایسے گستاخ ہو گئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بعض اوقات آ مارتے اور کئی دفعہ آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے نعود ملّہ کھینچتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں مبارک بیر ابل آتی اور آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے اور وہ بدبخت یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مار دیا ہے اور حضرت نو علیہ السلام ختم ہو گئے اور مار کے چلے جاتے تھے اور پھر جب نو علیہ اسلام کو ہوش آتی تو آپ پھر اثر نو کھڑے ہو جاتے کہ قال یا قوم کو اللہ جیسے یہاں پر میں کالیا انی میں انگم نظیر مبین کہ قوم ایک ہی میری دعوت ہے کہ عبادت اللہ کی کرو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ عبادت خدا کی ہوگی اطاعت جو ہے اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول کی ہوگی اور پھر اسلام کہتے ہیں ظالم و میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں فائدہ تو تمہارا ہے تمہارے گناہ ماپ ہو کے تمہارے کفارہ ایسے یاد ہوگا تمہیں اللہ تبارک بطالہ جنتوں سے سرفراز فرمائیں گے لیکن قوم جو ہے وہ بالکل سننے پہ آباد ہے حقا کہ بعد روایات میں یہ آیا ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کو لے کے آ کے بچوں کو لے کے آتے اور دور سے آگے دکھلاتے کہ وہ دیکھو وہ مجنون وہ دیوانہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کے قریب کبھی نہیں جانا اور سارے کام کرنا لیکن اس کے پاس نہیں جانا یہ تو بالکل دیوانہ ہے مجروب ہے یہ ہمیں کہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دے ہم سارے خداوں کو چھوڑ دیں ہم پنتن کو چھوڑ دیں ہم بدن سوان یبوسا یوکا نسرا کو چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں بالا سارے کام مخلوق کے ایک خدا کیسے سر انجام دے سکتا ہے یہ تو نوز بلّہ دیوانی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور پھر یہ عالم جو ہے آپ اندازہ کریں کوئی ایک سال نہیں دو سال نہیں چار سال نہیں ساڑھے نو سو سال یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی مدت ساڑھے نو سدیاں بیت گئیں یعنی تبلیغ کرتے ہوئے لیکن قوم جو ہے وہ قریب آنے کے لیے تیار جب حضرت آد علیہ سلاد السلام قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے دعا جو اللہ آباد نے سارا واقعہ سورت نوح علیہ نو کے اندر مفصل ذکر کیا ہے اور آخر میں حضرت علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی رب لا تزر مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا میرا اللہ اب تو کافروں کا کوئی گھر کوئی حویلی بھی نہ بچے دنیا میں ان کا انتظر ہوں کا ولا يلدو پارا میرا اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا اگر آپ نے ان کو مہلت دے دی اگر آپ نے ان کو ہلاک نہ کیا تو ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی مگر یا فاجر ہوں گے کافر ہوں گے وہ بھی تیرے پر اطاعت گزار نہیں ہوں گے یاد رکھو بعد جاہر لوگ جو ہیں انہی آیات سے لوگوں کے عقیدوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے نبی کو آخر علم غیب تھا اللہ کا نبی علم غیب سے ہی بتا رہے تھے نا کہ اللہ آنے والی نسلیں بھی ایمان نہیں لے آئی اور یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ آگے جو پیدا ہوگا یا کافر ہوگا یا فاجر ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام علم غیب ہے حالانکہ یہ جی حالت ہے اللہ تبارک تعالی کے انبیاء پر یہ الزام ہے اور اللہ کے قرآن سے سراسک سر انقرار اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں ذرے کے برابر بھی خوف ہوتا تو نوح علیہ السلام کے اپنے قصے میں موجود ہے کہ میں, میں کبھی علم غائب کا دعوی نہیں کرتا والا اکول آدم اور دوسری بات نوح علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ان کی اولادیں کافر ہوں گی تو یہ ساڑھے نو سو سال جو بندہ آزما چکا ہو سو ایک سو سال نہیں ساڑھے نو سو سال یعنی نو سدیاں بیت گئیں پچاس سال اوپر گزر گئے کئی لوگ پیدا ہوئے کئی مر گئے کئی نسلیں بدل گئیں یہ تو ایک کھلی سی بات آپ دیکھیں نا آپ بھی جب دیکھتے ہیں کسی آدمی کو کسی بچے کو آپ ایک دن دو دن چار دن چھ مہینے سال محنت کرتے اب گئے میں بھی تم نہیں سدھر بس بھائی سوال ہی پیدا تمہارے سدھرنے کا تو کوئی سوال ہی پتہ کیونکہ میں تجربہ کر چکا ہوں اتنے عرصے سے کہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی ہی نہیں آتی تو یہ علم غائب نہیں تھا بلکہ نوح علیہ السلام نے اپنے تجربے کی دنات اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کی نوح علیہ السلام نے تو اللہ نے ان کی دعا جو تھی وہ منظور تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ اب ایک بات جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ وہ اللہ نے وحی ان اللہ کہ بس اب آپ کی قوم سے اور کوئی ایمان چونکہ اللہ تو جانتے ہیں بس جو ایمان لا چکے لا چکے بس اور کوئی لیکن ایک بار نو علیہ السلام یاد رکھنا کہ جب میرا عذاب آ جائے تو پھر ان کے لیے بخشش نہیں مانگتی ان کے لیے پھر مہلت نہیں مانگنی ایسا نہ ہو کہ عذاب دیکھنے کے بعد آپ کا دل نرم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا نوح علیہ السلاد السلام کو جس کا ذکر قرآن پاک میں متعدد صورتوں میں موجود ہے کہ وسن الفل کبھی کہ کشتی کا اسی لیے صاحب کا کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے درخت لگائے اور وہ درخت جو ہیں تقریباً ماشاءاللہ اللہ سو سال تک بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے پھر اللہ نے حکم دیا جبرین علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے نوح علیہ السلام کو آ کے تعلیم دی کہ بھی کشتی کیسے بنانی ہے جو کہ نوح علیہ السلام کشتی بنانا تو نہیں جانتے انہوں نے آپ کو تعلیم دی کہ اس طرح لکڑیوں کے پھٹے بنائیں اس طرح آپ تختے بنائیں گے اس طرح آپ جناب مساویر لائیں گے اس طرح پھر ان کو جوڑا جائے گا اور اس طرح وہ تیار ہوگی تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے عمل نجار جو ہے یعنی جسے آپ اردو میں درخان کہتے ہیں یا لکڑی کا کام کرنے والا کہتے ہیں بڑی کا کام جو ہے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اور خدا کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں خشتی میں یعنی کشتی تیار ہو رہی ہے لیکن میدان میں اور کشتی بھی کتنی بڑی تھی بہت سارے اقوال ہیں لیکن راجیہ قول یہی ہے کہ تو لوہا سلا سمے ان کہ لمبائی جو تھی وہ تین سوہات اور عرض جو تھا چوڑائی جو تھی وہ پچاس ہاتھ تھی اور اس کی اونچائی جو ہے وہ تھی تھلا انتیس تھا بعض علماء نے بارہ سو ہاتھ بھی لکھا ہے کہ بارہ سو ہاتھ لمبا اور تین سو ہاتھ چوڑا تھا اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اختلاف نہیں ہوتا ایک تو روایات ہیں کتب حساب کا سے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس زمانے میں تو ابھی قد ہمارے طرح تو نہیں تھے وہ تو نور اسلام سے پھر بھی یہ زیادہ قریب کے لوگ تھے نا نوح علیہ اسلام کا قد جو ہے وہ ساٹھ ہاتھ تھا اس کے بعد کم ہونا شروع ہوا تو اب اگر یہ اتنا بچا ہے تو حضرت نوح علیہ اسلام کے زمانے میں بھی قد بڑا ہوگا جب قد بڑا ہوگا تو ہاتھ خود بخود بڑا ہوگا جب ان کے تین سو ہاتھ ہوں گے تو ہم تو پتہ نہیں بارہ سو یا اس سے بھی زیادہ ہمارے ہاتھ بن جائے تو اس لیے بعض مرکین کو یا بعض اہل شیر کو اس پہ اختلاف لگا لیکن راج قول یہی ہے کہ اتوار خمسو نظرا ان تین سو ہاتھ لمبا اور پچاس ہاتھ جو ہے طول تھا اور اونچائی جو تھی وہ خلاسون زرا ان وہ اس کے تین تہ بنائے گئے یعنی تین منزلہ کشتی تیار کی گئی وہ متبقت ان اور اوپر سے بھی حکم تھا کہ اس کی چھت ڈال دی جائے تاکہ بارش جو ہو رہی ہے یا آسمان سے جو پانی برس رہا ہے وہ بھی اس کو متاثر جو ہے نہ کر اچھا اب اللہ کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو تھوڑے بہت تھے زیادہ تو تھے نہیں کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے ہیں وہ کتنے تھے اسی آدمی تھے سارے ہیں عورتوں ہی کے ساتھ مردوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ سارے اسی آدمی گری تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ تو اب نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کرتے اور قوم کے بندے کو درتے تو مزاق کرتے وہ کہتے دیکھا جی ہم نہیں کہتے تھے کہ نوزب اللہ نیوانا ہے ہم نہیں کہتے تھے کہ مجرون ہے بھلا یہ کشتی بنانے کا کیا ہے کہ ہم کوئی دریا ہے کہ کشتی چلے یا ہم کوئی سمندر ہے کہ کشتی چلے بھلا کشتیاں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ خشکی پہ چلی ہوں یہ تو نو علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کا ذہن جو ہے وہ متاثر ہو گیا ہے حضرت علیہ السلام آپ نے کام میں رکھا اب اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کبھی اب طوفان آ رہا ہے اب پانی آ رہا ہے اب کشتی پانی میں آئی اللہ نے حکم دے دیا کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا من كُلِّنْ زَوْجَئِنِ اتنَئِن اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام جب ہمارا حکم پہنچ گا وفارت تنور بعض علماء کہتے ہیں کہ تنور جو ہے وہ اینن بالہند ہند کے اندر ایک چشمے کا نام تنور ہے بادما کہتی ہے تندور کا معنی ہے کہ سطح زمین سے اور باد الما نے فرمایا کہ تنور وہ ہے جو معروف ہے جہاں روٹیاں پکائی ہی جاتی ہیں یعنی وہ جگہ جو آگ آگ جلانے کے لیے بنائی جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنور کے لیے کوئی نیچے زیادہ کھدائی نہیں کی جاتی خدائی کی جائے تو پانی نکل سکتا ہے نا وہ تو ایسے زمین پر رکھ دیا جاتا ہے بنا کے بس روٹی لگانی ہے اس میں کوئی خدائی کی کیا تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس تنور تن سے پانی نکلے سمجھ لینا کہ وقت آ گیا اذا جاء امرنا بفارت تندور پھر تمہیں حکم ہے کیا نام کلین و حلک علا من سب کا لئی اللہ نے فرمایا پھر ہر چیز کے جوڑے جوڑے یعنی مردیں حیوان ہیں چرندیں پھرندیں تیریں جو چیزیں ہیں سب کے جوڑے پکڑ کے وہ بھی کشتی میں بٹا دو اور اس کے بعد اللہ دوبارہ کو تعالیٰ دوسری جگہ فرماتی ہے کہ انا لمبا تغلنا کم پھر جا رہیا اور تیسری جگہ قرآن کے دفاف فتح اب واسما پل تقلما او الا امرن قد اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آسمانوں کو بھی حکم دیا کہ دروازے کھول دو پانی کے اور زمین کو بھی حکم دیا کہ سارے چشمے نکالو جب آسمانوں اور زمینوں کا پانی مل گیا پھل تک امرن اب دیکھے حالانکہ دو پانی تھے لیکن محتسین مفسرین لکھتے ہیں کہ جب آسمان اور زمین کا پانی ایک جنس تھا ملنے کے بعد گویا پانی بن گیا اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلتا ما آن بلکہ فرمایا پلتا کل ما امردر واہ او على ذات ہند بدر اللہ فرماتے کہ پھر ہم نے نوول اسلام کو کشتی میں بٹھایا وہ کشتی جس کے ہم نے لکڑیوں کے تختے بھی تھے اور جو میکے لگا کے بنائی گئی تھی اور خدا کی شاد دیکھ لیں کہ آج تک دنیا کتنی ترقی کر گئی آج دنیا نے ایسی ایسی کاریں بھی ایجاد کر دی ہیں زمین پہ کار ہے اور پانی میں کشتی ہے اور بڑے بڑے جناب ایسے ایسے یعنی گن بورڈ بنا لیے گئے اور ایسے ایسے میرین بنا دیے گئے اور ایسے ایسے بحری جہاز بنا لیے گئے اور ایسے ایسے تار پیڑ و کشتیاں بنا لی گئیں لیکن ان کی شکل نہیں تبدیل ہو سکی ماسبا اس کے جو حضرت نو علیہ السلام نے ابتدا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ آپ جتنا ترقی کرنے لیں آپ جتنا اونچے چلے جائیں لیکن آج بھی کشتی کی شکل بے عین ہی ہوئی ہے جو نو علیہ السلام کے اس لیے کہ نور علیہ السلام کی کشتی کا ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے جب بل جودی پر اس کے آثار جو ہیں کیونکہ اللہ نے خود فرمایا والا آیتن ہم نے اس کو بھی ایک نشانی بنایا ہے آنے والوں کے لیے تاکہ اس کو دیکھ کے عبت اب نور علیہ السلام نے کشتی میں جب جوڑے بٹھائے تو آپ نے یہ انتظام کر دیا کہ نیچے کے طبقے میں تو بٹھا دیا جانوروں کو اور درمیانی طبقے میں بٹھایا انسانوں کو اور اوپر کے طبقے میں آپ نے بٹھایا پرندوں اچھا خدا کی شان ہے یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو پرندہ سوار ہوا ہے نا وہ درائی ہے جس کو آپ توتا کہتے ہیں یہ جو آپ مشہور ہے تو یہ سب سے پہلے پرندوں میں سب سے پہلے سوار ہونے والا اور حیوانوں میں سب سے آخر میں سوار ہونے والا گدا تھا جو گھر بھی چاہے ڈوب جائے مر جائے بلید ہے جب بلید ہو تو اس نے تو اپنا ہنر دکھانا تھا اچھا اور ابلیز جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ وہ گدا کے دم کے ساتھ چھپ کے اندر داخل وہ بھی گدا کے ساتھ شریف ہوا اور آخر میں وہ بھی سوار ہو چونکہ مرنا تو ڈوب جانا تھا کوئی چیز بچنی تو تھی نہیں اللہ نے تو فیصلہ کر دیا تھا نا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا دی کہ لاتر الارض اب زمین میں کچھ نہیں بچے من الكافرین نیا کسی گھر کو بھی باقی نہیں رکھنا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچتا تو اس گھر کو ہونے سے لنجت ام السبی ایک بچے کی ماں تھی وہ بچ جاتی جب وہ بھی نہیں بچی تو کوئی نہیں بچتا اس کا ماں کیا لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک عورت بھی اس کا بچہ تھا جب طوفان آنے لگا تو وہ بھاگتی گئی اونچے ٹیلے بھی چڑھی وہ طوفان آ گیا اس سے اونچے پہاڑ پہ چڑھی اس پہ پانی آ گیا پھر اور اونچے پہاڑ پہ چڑھی وہاں پانی آنے لگا تو بچے کو یوں اٹھا کے کھڑی ہو گئی کہ چلو میں ڈوب جاؤں لیکن میرا بچہ تو باہر رہے لیکن پانی بلند ہوتا گیا تھا کہ وہ ڈوب گئی اس لیے یادی میں آتا ہے کہ لجد ل نجد تم مجبی اگر اللہ کسی کو نجات دیتے تو اس بچے کی ماں کو بچا دیتے لیکن اگر وہ بھی نہیں بچی ہے تو پھر اور کون بچ اب نو علیہ السلام کی یاد رکھیں کہ دوجہ جو ہے آپ کی بیویاں جو تھی ایک تو بیوی کافرہ تھی اور ایک بیوی مومنا تو کافیرا بیوی جو ہے وہ تو مر گئی طوفان سے پہلے اور مومنہ بیوی اور اس کی اولاد جو ہے وہ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی لیکن ایک بیٹا سوار تھی کشتی میں سوار ہونے والوں میں کون ہے ہم سام یا یہ تین بیٹے ہیں نو علیہ السلام یہ تو آپ کے ساتھ کشتی میں آ اور ان کی ماں بھی آ گئے. لیکن ایک بیٹا ہے آپ کا جس کا نام تھا کنعان اور بعد کتابوں میں اس کا نام آتا ہے یام اسی کا نام یام ہے اور اسی کا نام کنعان اور ایک نور علیہ السلام کا اس سے پہلے بیٹا تھا جس کا نام تھا آبر آبر بھی طوفان سے پہلے مر گیا لیکن کنعان جو ہے وہ طوفان کے وقت میں موجود تھا لیکن وہ حضرت نو علیہ السلام کے دین پہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پرانے پاک میں بھی ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ, کب معنا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ نہ ہو جبلی منی تو من کہنے لگا کیا کہتے ہیں کیوں ڈراتی ہیں مجھے میں اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا کیا ہو سکتا ہے پانی کتنا آ جائے گا پانچ میٹر دو میٹر دس میٹر آٹھ میٹر یہ تو میٹر پہاڑ کڑے میں اس پہ چڑھ جاؤں گا مجھے پہاڑ بچانے کا حضرت اللہ اللہ الموج فکان من المغرقین حضرت نور نے اسلام نے فرمایا کے بیٹا کوئی اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ اللہ خود رحم کر کے نہ بچائے ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہے موج کیا ہے زمین تو کنارے پہ کھڑے ہو کے کنان میری خدائی کو چیلنج کرتا ہے پہاڑوں کے سارے لیتا بہال بہن موج اب دونوں کے درمیان میں موج نے لپٹ پاری پکا نبی المقرفیم اب وہ کنان بھی غرق ہو گیا رول السلام دیکھ رہے ہیں بیٹا سامنے غرق ہو رہا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے و دو ربا ابنو علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ میرا اللہ یا من یار کم اللہ قمی میرا اللہ یہ میرا بیٹا ہے میری سلو سے ہے میرے خاندان سے ہے اور تیرا تو وعدہ ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گا تیرے اہل کو بچا لوں گا مہربانی کر کے میرے بیٹے کو نجات دے دو میرے بیٹے کو بچا لو اندازہ کریں لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی ہمیں تو پیر چھڑا لیں گے ہمیں فقیر چھڑا لیں گے ہمیں اپنے شیخ چھڑا لیں گے ہمیں پیر آمودا کے بندے اللہ کے نبی ہیں پیغمبر ہیں اول رسول، اول نبی لیکن سب اور سامنے میں بیٹر غرق ہو رہا ہے اور اس کے بعد بچانا تو بڑی بات ہے نا بچانا تو بہت بہت بڑی بات ہے اللہ تبارک مطالعہ کا جلال آ گیا کال یا اندے السلام تیرا بیٹا نہیں ہے کیا ہو گیا نصب سے ہمارے ہاں نصب نہیں سمتا ہم نہیں جانتے سید کون ہے قریشی کون ہے افغان کون ہے خان کون ہے قریش کون ہے ہمارے ہاں تو تقوی کا مقام ہے اور ایمان اور عقیدے کی نسبت ہے ہمارے ہاں تو ان عمل و ہمارے پاس جو نصب چلتا ہے وہ تقوی ہے شروع ان اکرم کم انل نور اسلام جب اس کا عمل جب اس کا عقیدہ تیرے ساتھ نہیں ملتا تو ہم نے تیرے خاندان سے بھی کاٹ دیا ان سم ان کیوں ان عمل ہی رسالے اور اس کے بعد بھی جلال دیکھیں خبر نا آئندہ سوال کرنا جس بات کا تمہیں ہو ہم نے جو کہہ دیا تھا کہ بس کے آئندہ سوال نہیں کرنا اور ہم نے تیری احل کی نجات کا فیصلہ کیا تھا جو ایمان لائیں یہ تیری کہل ہے اس لیے اگر تم نے پھر سوال کیا انی اتنی آہدا میں خبردار کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی پھر جاہلین کی فرست میں چلا جائے اب نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور کشتی کے چلنے میں بڑے بڑے لوایات لوگوں نے بھی نقل کیے ہیں بڑے بڑے حکایات بھی نقل کیے ہیں بعض کہتے ہیں کہ جی لوگ ڈرنے لگ گئے نوح علیہ السلام کے پاس آئے کہ جناب نیچے تو شیر کھڑا ہے ہمیں دیکھ کے ڈر ہے شیر ہے شیر کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا اللہ میں میاں لوگ شیر سے لڑتے ہیں تو اللہ باغ نے شیر پہ مسلط علیہ الحماء ایک بخار مسلط کر دیا اب وہ بیٹھ گیا اب وہ کھڑا ہی نہ ہو سکے تو کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر بخار کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد جناب یہ ہے کہ وہ پھر قوم باغ دی آ گئی انہوں نے کہا حضرت یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا انہوں نے کہا کیا بات ہو؟ انہوں نے کہا چوہا جو ہے نا وہ تو لکڑی کاٹ رہا ہے وہ تو کشتی کو کاٹ رہا ہے انہوں نے کہا اللہ میاں یہ چوہے سے بھی ڈرتے ہیں اس کا کیا کیا تو اللہ تبارک و نے حکم دیا کہ آہ شیر جو ہے اس کی پریشانی پہ ذرا سے مارو تو ان نے شیر کی پہشانی پہ جب مارا تو اس کے نتنوں سے بلیاں پیدا ہو گئے اب جب بلیاں آئیں تو جناب اس کے بعد وہ شیر اپنا پار جو تھا چوہا جو تھا وہ بھی ڈر گیا انہوں نے کہا یہ تو مجھے پکڑنے والی بلا آ گئی ایسا نہ ہو کہ میں لکڑی کاٹتی ہے بہرحال روایات ہیں حکایات ہیں اللہ و عالم کتنی سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں کیونکہ سب کا روایات اسرائیلیہ ہے اللہ صدق کو اللہ نہ تو ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہم جٹلا سکتے ہیں کہ بالکل جھوٹی ہے خدا جانے سچی بھی ہوں تو اب جناب حضرت نو والے اسلام جو ہے تقریباً ایک سو پچاس دن تک پانی جائے ایک سو پچاس دن اور پھر اس کے بعد بھی روایات ہیں کہ اب آپ نے کہا کہ میں پتہ کروں کہ تو کبے کو بھیجا کہ تاکہ وہ جا کے خبر لے آئے کہ بھئی جو ہے تھم گیا کہاں کہاں ہے کچھ زمین خشک ہوئی گوا گیا تو وہ جو دن آپ چلا گیا وہ تو اپنے کھانے پینے میں رکھ اس کے بعد پھر آپ نے حمام کو بھیجا کبوتر کو تو کبوتر جو ہے خبر لے کے آیا تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کے گلے میں قوس و قضا کا انعام ڈال دیا جیسے کسی کو ہار پہنا دیا جاتا ہے اور اسی طرح خدا کی قدرت ہے کہ آج تک لوگ اسی کبوتر سے پیغام رسانی کا کام دیتے ہیں جو سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے لیا تھا اور وہ جا کر ایک زیتون کی ٹہنی لے کے آیا اور پاؤں دیکھے آپ نے تو پاؤں کو بھی ذرا مٹی جو تھی تھوڑی تھوڑی نرم تھوڑی تھوڑی خشک تو سمجھ گیا ہے کہ طوفان جو ہے تھم گیا ہے اللہ پاک نے حکم دیا اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ پانی ٹی بس اور ہواؤں کو حکم دیا کہ ہمائیں چلو پانی کو خوش کرو اب ہم چاہتے ہیں کہ خوش کی ہو جائے اور آسمان نے برسانہ روک دیا ہوائیں چل پڑی اور کشتی چلتے چلتے جودی پہاڑ پہ آ گئی اللہ نے حکم دیا یا نو ہو سلام اب اترے وبا علیک اللہ کی کے ساتھ نو علیہ السلام اترے اور پھر اللہ نے آپ کی اولاد جو تھی ہم شام اور یوسف سام جو ہے یابل عربی و روم روم اور عرب یہ جو ہے سب سام کی اولاد میں آتے ہیں اور اس کے بعد جو تھا ہام اور یافس حام جو ہے سکالبہ اور ترک جو ہیں وہ ان کی اولاد میں آتے ہیں اور یافس جو ہیں ان کی اولاد میں پھر بربر اور سودان آتے ہیں اور اسی سے پھر اللہ باغ نے ضروریت چلائی وجہ اللہ ضروری تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی ذریت کو ہی باقی رکھا اور اسی سے پھر آگے, آگے نسل در نسل پڑتی چلی گئی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کا وفات جو ہے اکثر اقوال کے مطابق یہ ہے کہ وہ آخری عمر میں تشریف لے آئے اور سر زمین حرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت فرمائی اور وہ سرزمین حرم میں دفن ہوئے اور حدود حرم میں دفن ہوئے اور بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لبنان میں دفن ہوئے لیکن زیادہ روایات اسی طرح ہیں کہ وہ حرم میں دفن ہوئے لیکن ان کی قبر کی تعیین جو ہے لا يعلمہ اللہ دبارک و تعالیٰ تو اللہ دبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اور قرآن پاک میں مختلف صور میں قصہ سے انبیاء کے زمن میں آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ قصہ سیدنا نوح علیہ السلام من اولہ الى آخرہ وآخر آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین براجران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ للہ کسسل امبیا علیہ مسلوات و کا یہ سلسلہ ہے سیدنا سید علیہ السلام کے قصے کے بعد آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سید نا ہود اور سید علیہ کا جیسا کہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ قوم نو علیہ السلام پر عذاب آنے کے بعد وہ اتنا عذاب تھا طوفان کا کہ پورے عالم میں پوری دنیا میں چھا گیا اور کوئی بھی باقی نہ بچا ما سی سیدنا نوح علیہ السلام یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نو علیہ السلام کی اولاد میں سے تین بیٹے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوات تھے جن کا نام حام سام اور یاقر ایک بیٹا کنعان جو تھا وہ غرق ہو گیا اور ایک بیٹا جس کا نام عابر تھا وہ طوفان آنے سے پہلے کر گیا اب اللہ تبارگ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی موت کے بعد ان کی وفاق کے بعد اب تمام مخلوق کا سلسلہ جو ہے طوالد و تناسل وہ ان تین بیٹوں سے چلا حام سام اور یا <تصفح> اسی سے پھر اللہ نے آگے پھیلا دیے اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا کہ نو علیہ السلام جو ہیں گویا وہ بھی آدم ثانی کہ اسی کی ذریت کو اللہ نے باقیا اور اس ہی جو ہیں یہ ابو العرب تھے یعنی عرب کے جتنے قبائل ہیں وہ سب شامی ان کی انتہا جو ہے اس تک اور شام سے پھر نو علیہ السلام اور نو علیہ السلام سے پھر سی نا تو آج ہم جس قوم کا واقعہ پڑھ ہیں قوم عاد یہ بھی دراصل اولاد اسلام میں سے تھے یہ بھی عرب تھے اسی لیے ایک صحیح حدیث سے مبارک ہے حضرت ابھی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار پیغمبر جو ہیں وہ بھی عرب جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام ون محمد صلی اللہ علیہ یہ چار انبیاء جو ہیں عرب لیکن عرب جو ہیں یاد رکھیں ان کی پھر جب آپ تاریخ دیکھیں گے تو تین قسمیں ہیں عرب ایک عرب باعدہ اور ایک عرب ہیں عاربہ اور ایک عرب ہیں مستعربہ عرب باعیدا تو وہ قومیں ہیں جو ہلاک ہو گئیں جن کا ہمیں ذکر بھی نہیں ملتا اور عرب عاربہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پہنے کے لوگ وہ عرب عاربہ پہلا انہی میں سے آج تھے ثبوت تھے جرہم تھے مدیم تھے یہ سب عرب عاربہ تو اب یوں سمجھ لیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے جو عرب ہیں وہ عربہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو عرب ہیں ان کو کہا جاتا ہے عرب مستع عربہ سیدینا اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی سیکھی اور عربی بولنا شروع کیا ورنہ سید اسماعیل اسلام کی زبان تو عربی نہیں تھی آپ تو کنار تھے آپ تو کنعان آن اسی طرح پہلے جتنے امبیا عرم السلام گزرے ہیں تو زیادہ تر یا سریانی زبان تھی یا عبرانی زبان اسی لیے کوئی کتاب جو ہے جو کتب سابقہ ہیں وہ عربی میں نہیں یہ صرف اللہ نے اس امت کو عظمت بخشی ہے کہ ان کا مرکز ہدایت کعبہ بھی عرب اور نبی امی الحاشمی بھی عربی اور لغت قرآن بھی عربی اور اسی طرح لغت اہل جنت بھی عرب تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قبید جرہم سے اور قبیلہ جرہم وہ تھا جس نے جب گزر رہا تھا اور سرزمین حرم کے اوپر کچھ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو ان قبیلے کو احساس ہوا کہ یہاں کچھ پانی کیونکہ پرندے تو آخر کسی آباد جگہ پر اڑتے تو وہ کبیلا جرم جب آئے تو وہاں ام اسماعیل علیہ السلام موجود تھی اور زمزم جو ہے وہ ظاہر ہو چکا تھا تو قبیلہ جن نے اصطلاح کی تھی ام اسماعیل علیہ السلام سے کہ اماں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم تو قبائل ہو گئے خانہ بدوش کیسے ہوتے تھے نا جیسے آج کل ہمارے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں کھانا بدوش قبائل کبھی آباد ہو گئے دس سال بیٹھ رہیں گے پھر چل پڑے اسی طرح انڈو پاک میں بھی ہیں ہندوستان میں بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں کے راجستھان میں اور ہمارے یہاں بھی اسی طرح سندھ کے علاقوں میں اور پنجاب کے کچھ جنوبی علاقوں بہرحال تو خانہ بدوش قبائل جیسے ہوتے ہیں تو نے کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں تو امین اسماعیل علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی لیکن ایک شرط کی کہ تم یہاں رہ سکتے ہو فائدہ اٹھا سکتے ہو لیکن زم زم کے متولی نہیں گے تم اس پانی کی تولیت جو ہے وہ ہمارے پاس انہوں نے کہا میں تو بس رہنا ہے اور اس دور میں تو وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے نا جرحم کے یہ زمزم کیا ہے اس کی کیا کما اس کا کیا مقام ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ تو آخر ایک نبی کی بیوی تھی ان کو تو پتا تھا نا اثرار الہیہ کا کہ اللہ کے حکم کے کوئی اثرات تو ہیں کہ آخر ہمیں حضرت خلید یہاں چھوڑ کے چلے جائیں کو بات ہے اور پھر اللہ دوبارک و تعالی ایک معصوم بچے کے پاؤں میں سے زمزم نکال دیں تو کوئی بات تو ہے جب ہم وہاں آباد ہوئے ان سے پھر سیدنا اسماعیل اختلاف نے عربی سیکھی لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل جو ہیں افسحل لسان اتنے فصیح السان تھے کہ جن سے عربی سیکھی تھی وہ بھی اتنی اچھی عربی نہیں بول سکتے کیونکہ وہ تو نبی اور اسماعیل نے اسلام جو ہے ابن خلیل تھے یعنی جن کا باپ بھی نبی خود بھی نبی اور پھر جن کے سلالہ میں اور جن کی نسل میں اللہ نے بھیجنا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر وہ پھنسی نہیں ہوں گے تو پھر کون پھنسی ہو تو یہ قوم عاد جو ہے دراصل یہ بھی اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ وفات نو علیہ السلام کے بعد اس عذاب طوفان کے بعد پھر بعد میں جو بھی نسل بنتی گئی پیدا ہوتی گئی وہ سب پھر ماحد تھے کیونکہ تازہ عذاب کا ڈر تھا نا سن چکے تھے کہ پہلے فرق ہو گئے ہیں برباد ہو گئے تو اس دور کے بعد پھر کافی مدت تک توحید رہی صحیح دین رہا اللہ کے ماننے والے لوگ رہے کوئی شرک کفر کی رسمیں نہیں تھی پھر سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد اگر رکھی تو اسی قوم آدمی رکھ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو بت پرستی تھی جیسی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے تو بڑے مشہور بت تھے پانچ تھے بدن وسو ان کا ونسوا لیکن ان کے بعد پھر توحید کا غلبہ ہو گیا اس غلبے کے بعد پھر بت پرستی کی ابتدا جو ہے وہ قومی آدھے اور قوم آد کے جو بت تھے بڑے بڑے مشہور وہ تین تھے سدن سمودن وحرن. یہ ان کے بتوں کے نام تھے جو بڑے مشہور ان کے بت تھے اور بھی تو بہت ہوں گے لیکن ان کو یعنی ذرا بڑا مقام حاصل تھا جیسے مکے میں ہوبل لات ازا منات یہ بڑے بڑے سے تین سو ساٹھ بت تو صرف کابیشری میں رکھے ہوئے تھے لیکن ان میں بھی کچھ زیادہ شہرت والے تھے جیسے آج بھی آپ ہندو میں دیکھیں جو بڑے بڑے ان کے مندر ہیں یا اسی طرح آپ اگر باہر کے ملکوں میں یونان میں تھائی لینڈ میں ادھر آپ جائیں گے تو بدھ مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے جو مندر دیکھیں گے بہرحال ان کے یہ تین بڑے مشہور تھے سدن اچھا جو قومی نو علیہ السلام کے دور میں سدن تھا وہ سین کے ساتھ تھا اور جو آپ پوجتے تھے جس کو یہ سواد کے ساتھ تھا سدن سمودن وحرن جب یہ قوم بد پرستی میں الجھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو ان کی قوم میں نبی بنا دی. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں سورت العراف میں سورت حود میں حتیہ کے تقریباً چھبیس مقامات ہیں قرآن پاک کی مختلف خور میں سورت شعراء میں صافات میں سورت اخترف میں چمس میں یعنی متعدد مقامات تقریباً چھبیس مقام ہیں قرآن میں جن میں اللہ نے کس رہی حود اور کس رہی اور اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ عادل اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے آیات میں آپ پڑھیں گے مسلم الا سمود آخاہ الا مدینہ آخاہم شا تو لفظ اخا اخوت پر ہے تو اخوت جو ہے بعض با, اوقات تو قومی اخوت ہوتی ہے یعنی ہمارا قبیلہ ہے کیا تو بھائی اور بعض اوقات اخوت جو ہے وہ دینی اعتبار سے ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں بھائی اب ضروری نہیں کہ ہمارا قبیلہ بھی ہے لیکن یہ جتنے پیغمبر آئے ہیں آئے بھی اپنی قوم میں سے اسی بھی یہ آپ نے قرآن مقدس میں دیکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے تو قد ارسلنا الى اور جب قوم حضرت حود علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہ الا آد اخا اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے ان کو عاد کہا جاتا ہے اور دوسری قوم کو سمود کہا جائے گا جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن کبھی کبھی اس کو عادن ان بھی کہتے ہیں اس کو آدھانیا بھی کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سمود بھی آد میں سے ایک کبھی یعنی اصل میں اصل میں میں ایک تھی اسی میں سے ایک کبیتا جو ہے جیسے آپ دیکھیں نا جی وسلم بلوچ ایک بڑا کبھی اب ان میں سے پھر آگے شاخیں نکل جائیں گی کہ یہ جناب مزاری ہیں یہ لگاری ہیں یہ مشوری ہیں یہ قرائی ہیں یہ وند ہیں یہ جتوئی ہیں یہ, جتوئی ہیں یہ شاخ جیسے قرائش ایک قبیلہ لیکن آگے بھی اس کی کئی شاخیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی ہاشم نے تو اسی طرح آج جو ہیں یہ بہت بڑا قبیلہ آج بڑی قوم یعنی جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں لکھا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ آج کل تو دنیا فخر کرتی ہے نا اپنے تمدن و حضارت پر کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہیں لیکن جب آپ ان کی بات پڑھیں گے قرآن میں مطالعہ کریں گے اور تاریخ ڈھونڈیں گے تو بڑی ترقی یافتہ کو اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان کو حسن جماعت اور صحت قوت ایسی عطا فرمائی کہ اس کی مثال کوئی نہیں اس لیے قرآن کہتے الر ففال رمداد دل اماد الدی لم یوخلک مسلوہ دل یعنی ایسا تو اس لیے میں ارد کر رہا تھا کہ ارم جو ہے وہ بھی دراصل انہی کا نام ہے ہی آد بھی کہا جاتا ہے اور ارم بھی کہا جاتا ہے اور یہ آب جو تھے آباد کہاں تھے احقاف میں اور احقاف کا وہ علاقہ جو ہے وہ امان اور حضرود کے درمیان میں یمن کے علاقے میں ایک جگہ تھی یمن میں حضرموت آج بھی مشہور ہے بلکہ حضرود کے لوگ جو ہیں آپ کے حیدرآباد میں ابھی تک بھرے ہوئے پرانے دور میں جو عرب گئے تھے حضرموت سے وہ ابھی تک حیدرآباد دکن میں آباد ہے اسی لیے آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ حیدرآباد کے رہنے والے لوگ ہیں کہ آج بھی حیدرآباد میں ماشاءاللہ عرب کھانے ملتے کیونکہ وہ عرب آباد ہے بالکل وہاں جا کے آدمی یعنی حیران ہو جاتا ہے وہ ناشتے میں دیکھ کے پھول بن رہی ہے کہیں اریسا بن رہا ہے بالکل وہ خال عرب کیونکہ حیدربود کے لوگ ہیں وہاں بالکست پورا آپ کا بھرا ہوا اور چونکہ ہمارا تو آنا جانا ہوتا ہے تو اللہ کی سے دوست بھی ہیں اللہ. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرہ موت اصل میں لفظ تھا ہر چونکہ پیغمبر کو موت آئی نا تو موت آ گئی نا تو ہادارا موت بگڑ گیا تو حضرا موت بن گیا جیسے کہہ دیتی ہے نا ابلک حالانکہ ابل لک کوئی لفظ تھوڑا ہے عربی کا لفظ تو تھا اقول اولا لیکن اس کو ہم نے ابول یا یا بنا دیا واد کوئی عربی لفظ تھوڑا لفظ تو تھا یا اولت لیکن اس کو مستعمل طریقہ استعمال سے کثرت استعمال سے کیونکہ یہ بازاری عربی ہے نا عربی فس جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ تو قرآن کی لغت ہے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چار سماج فرمائے